وسلام علیہ سیدم سلم علیہ وسلم اجمائن میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ مناقطین دو طرح کے ہیں ایک عملی ہے ایک اعتقادی ہے عملی اور اعتقادی اعتقادی کی پھر میں نے آگے کو دو صورتیں بتائی ایک تو یہ کہ باطنا بالکل ایمان نہیں ظاہراََ ایمان ہے اور دوسری दे صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے اور کفار اگر مسلمانوں کے حالت ٹھیک نہ ہوتی آزمائشیں آ جاتی تو پھر یہ کفار کی طرف چلے جاتے یہ جو منافقین اعتقادی کی پہلی صورت ہے ان کی آگے مثال بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت مسلحم صفۃ ہوں پہ ان کی حالت ان کی مثال ان کے صفات فی نفاقی ان کے نفاق میں منافق ہونے میں ان کی صفت ان کی مثال ایسی ہے کہ مسل لذستہ نعرہ اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی اس کا معنی روشن کی اوقاد نارن آگ فی ظلم اندھیرے میں تو جس نے اندھیرے میں آگ روشن کی پس جب روشن کر دیا انارت روشن کر دیا ما جو کچھ ہو اس کے ارد گرد ہے جب آگ نے اس کے ارد گرد سب چیزوں کو روشن کر دیا اور اب دیکھنے لگا امن اور تو خوفناک چیزیں ہیں اس سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا کہ اب کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی چیز آئے گی تو میں دیکھ لوں گا اپنے آپ کو بچا لوں گا یہ امن میں ہو گیا اس کا ڈر ختم ہو گیا تو پھر اللہ نے کیا کیا زہاب اللہ اللہ نے لے لی بنو ان کی روشنی وہ جو آگ جلائی تھی وہ آگ ان سے واپس لے لی جو اللہ نے آگ کے ذریعے روشنی عطا کی تھی وہ روشنی ان سے واپس لے لیج یعنی گئی تو بینوریم میں جو ضمیر آ رہی ہے اس کے بارے میں بتلا رہے کہ وجم کہ یہ جو ضمیر لے کر آئے ہیں مراعات رعایت کرتے ہوئے مانا اللہ اللہ کے معنی کی کیونکہ وہ مانا جمع ہے اس لیے ہم ضمیر لے کر آئے اور چھوڑ دیا ان کو کہ جی ظلمات ان اندھیرے میں لا برون کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ماںم اپنے ارد گرد کو ماحول کو بھی ماحول کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کا ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو ماحول کہتے ہیں تو ماحول جو اس کے ارد گرد ہے وہ عن عنطری خائفین راستے کے بارے میں یہ حیران اور ڈرنے والے ان کی حالت ہو جاتی ہے فکر لکھا الائی یہی حالت ان منافقین کا ہے کہ کیا حالت ہے امینو بی اظہار کلمت الایمانی کہ ایمان کے کلمہ یہ جب یہ ظاہر کرتے ہیں ایمان کا کلمہ تو جب یہ ظاہر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور پھر جب ان کو فائدہ تو جب موت جاتی ہے جاہم جا الخوف والعذاب اب خوف بھی آ جاتا ہے اور عذاب بھی آ جاتا ہے تو پھر سم عن الحق آل یہ پھر حق سے بہرے ہیں پلا یس معاونہ یہ سنتے نہیں سیما قبول جو قبولیت کا سننا ہوتا ہے کان کے ذریعے جو قبولیت کا سننا ہوتا ہے یہ نہیں سن سکتے تو یہ حق سے بہرے ہیں بکمون من گونگے ہے سن ترجمہ کر دیا کس چیز سے گونگے ہیں آن خیر کی بات سے کیسے گونگے ہیں پلا یقو خیر کی بات یہ کہتے نہیں طریق الہدا کس چیز سے اندھے ہیں ہدایت والے راستے سے پلا یارو نہ یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں اب یہ اس گمراہی سے اس گمراہی سے واپس نہیں ہو سکتے تو جب انہوں نے کان بھی بند کر دیے زبانیں بھی بند کر دی اور آنکھیں بھی بند کر دی ہے تو یہ کیسے گمراہی سے نکلیں گے گمراہی سے تو اسی وقت نکلے گا انسان جب یہ کان بھی کھولے گا آنکھیں بھی کھولے گا زبان بھی زبان سے بھی اچھی باتیں نکالے گا تو پھر یہی انسان دین کی طرف واپس پلٹے گا اللہ الرحمن الرحیم ایک مثال آ آپ کے سامنے ابھی دوسرے منافقین کی مثال بتلا رہے ہیں کہ جو ایمان والوں جب اچھی پر حالات آ جاتے ہیں تو پھر تو کی طرف ان کا میلان زیادہ ہو جاتا ہے سل یا ان کی مثال کا سیبن بارش کی طرح ہے کا مترنگ یعنی کیسے بارش کی طرح یعنی ان لوگوں کی طرح جن پر آسمان سے بارش اترتی ہے ان پر آسمان سے بارش ہو رہی ہو ان کی طرح ان کی مثال اب صیبن اصل میں کیا تھا وہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلوح سئی وی تھا واؤ بھی آ گیا, یا بھی آ گئی. اور واؤ کے نیچے کسرہ ہے ٹھیک ہے اس واؤ کو پھر یا سے بدل دیا ریا سے بدلا پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا سن بن, بن گیا تو سواب یا صوبوں سے اس کا معنی؟ نازل, ہونے، نازل ہونا من سمای آسمان سے ایسے ہابو تو آسمان سے بارش اترتا ہے یعنی بادلوں کے ذریعے آسمان سے تو براہ راست نہیں اترتا بارشوں کے ذریعے اس میں پانی اترتا ہے ظلمات ظلمتیں ہوں اس کے اندر اندھیرے ہوں متکاط ایسے اندھیرے جو تہ درتے ہیں اور کیا ہو رات ان راج بھی ہو رات کسے کہتے ہیں ایک فرشتے کو کہتے ہیں ہوا ملک فرشتہ الموکلوبی جو مقرر ہے بادلوں کے لیے ایک قول یہ ہے کہ رات فرشتے کو کہتے ہیں جو بادلوں پر مقرر ہے وکیلا ایک قول یہ ہے کہ اس فرشتے کی آواز ہے تو آسمان سے بارش اتر رہی ہے اور اندھیرے بھی ہیں رات بھی ہے فرشتہ وہ اور برق بھی ہے برق آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ برق سے کہتے لمعان صوتی ہی الزی یش گروح یہ فرشتے کا کوڑا ہوتا ہے سعود کا معنی کوڑا لمعان کا معنی ہنکانا یزجرو کا معنی لمان و سوتی کوڑے کی آواز الزی یزجرو لمعان کا معنی آواز اور یزجرو کا معنی ہنکانہ تو جس کے ذریعے وہ بادل کو ہنکاتا ہے وہ فرشتہ اچھا اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ بارش والا انسان کیا کرتا ہے یہ جالون سعم یہ اپنی انگلیوں کو اصابیاحوم اپنی انگلیوں کو اے انا محا یعنی اس کے پوروں کو یہ جارونا بنا دیتے ہیں فی آزان رکھ دیتے ہیں فی آزان اپنے کانوں کے اندر تو انامل نکالیا، اصابت انگلی کو کہتے ہیں نا تو کانوں کے اندر تو انگلیاں نہیں ڈال سکتے پورے ڈالتے ہیں اس لیے یہ نکالا کہ پورے ڈالتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کان میں انگلی ڈالی ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پورا ڈالا ہوتا ہے انگلی تو پوری کان میں نہیں جاتی تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے پل کے اوپر حکم لگایا گیا ہے من اجلے سوائے یہ کان میں انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کڑک کی وجہ سے شدت رات رات کی آواز کی شدت کی وجہ سے اللہ یا تاکہ وہ سنے نہ اس آواز کو نہ سن پائے کیونکہ وہ آواز اتنی سخت ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو حضر خوف خوف خو اس کے, اس کے سننے کے ساتھ موت کا خوف ہوتا ہے کدا علی اسی طرح یہ منافقین کا حال ہے اذا اذا قرآن جب قرآن نازل ہوتا ہے اور پی ہی اور اس میں کپار کا ذکر ہوتا ہے المشبہ بھی جس کو تشبی دی ہے ظلمات کے ساتھ یعنی ظلمات سے مراد کو پر ہیں. بل کو ہے بلب عید علی ہے کو تشبہ دی ہے رات کے ساتھ المشبہ تل بِالْبَرْقِ اور جو واضح دلائل ہیں اس کو تشبیح دی ہے برق کے ساتھ یہ چیزیں جب ہوتی ہے یسون آزان اپنے کانوں کو یہ بند کر دیتے ہیں کیوں؟ اللہ یہ اللہ تاکہ یہ ہپ کو سننا اس وعید کو سننا نا ان کفار کے تذکرے کو سنیں نا ان واضح دلائل کو سننا جب یہ سنیں گے تو پھر کیا ہوگا پی میلو یہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ایمان کی طرف مائل ہونا اور دین کے ان کے ان کو پار کے دین کو چھوڑنا یہ ان کے نزدیک موت ہے اللہ مہیّافرین اور اللہ نے اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ان کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے قدرت یف، اللہ رب العزت ان کو چھوڑے گا نہیں چلیے جی. بس آج اتنی کافی ہے باقی انشاءاللہ کل کر یہ بات سمجھنا نہ آئی ہو سکتی okay. السلام علیکم اچھا مراعت المانا الزی کا مانا رعایت الزی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے الجی لفظوں میں تو مفرد ہے نا اس کا معنی جمع ہوتا ہے جو لوگ مانن جمع ہے تو اسی طرح زہاب اللہ کہ جو ہم ضمیر لے کر آئے ہم ضمیر جمع یہ الجی کے معنی کی رعایت کی ہوئی یہ بات بتلانا چاہتے ہیں جی اور کوئی بات جی السلام علیکم